ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی وہ اللہ کے ساتھ ناحک جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ کام تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید اے نبی آپ کو نہیں بتاتے کہتے ہیں کہ اگر ہم کو کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کی باتوں کا آزمانا اور تمہارے دل کے ارادوں کا نکھارنا تھا اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے آگاہ ہیں تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی تھی یہ لوگ اپنے بحث کرتوتوں کے باعث شیطانی اغوا میں آ گئے لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مع فرما دیا اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والے اور تحمل والے ہیں سامعین بنائتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جنگی و حد کا کچھ تذکرہ, تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس غم و رنج کے وقت جو احسان فرمایا تھا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان پر اونگ ڈال دی ہتھیار ہاتھ میں ہے دشمن سامنے ہے لیکن دل میں اتنی تسکین ہے کہ آنکھیں اونگ سے جھکی جا رہی ہیں جو امن و امان کا نشان ہے جیسے سور انفال میں بدر کے واقع میں ہے ادیوغشی کو منوآ امن تمن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن بصورت اونگ نازل ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لڑائی کے وقت کی اونگ اللہ کی طرف سے ہے اور نماز میں اونگ کا آنا شیطانی حرکت ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد والے دن مجھے اس زور سے اونگ آنے لگی کہ بار بار تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ گئی آپ فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تقریباً ہر شخص کو اسی حالت میں پایا یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے ہاں البتہ ایک جماعت وہ بھی تھی جن کے دلوں میں نفاق تھا یہ مارے خوف و دہشت کے حلکان ہو رہے تھے اور ان کی بدگمانیاں اور برے خیال حد کو پہنچ گئے تھے بس اہل ایمان اہل یقین اہل ثبات اہل توکل اور اہل صدق تو یقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ضرور مدد کریں گے اور ان کی منہ مانگی کی مراد پوری ہو کر رہے گی لیکن اہل نفاق یعنی منافقوں اہل شک بے یقین ڈھل ایمان والوں کی عجب حالت تھی ان کی جان عذاب میں تھی وہ ہائے وائے کر رہے تھے اور ان کے دل میں طرح طرح کے وساویس اٹھ رہے تھے انہیں یقین کامل ہو گیا تھا کہ اب مرے وہ جان چکے تھے کہ رسول اور مؤمن نہیں رہے اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں فی الواقع منافقوں کا یہی حال ہے کہ جہاں ذرا نیچا پاسا دیکھا اور نا کی گھنگور گھٹاؤں نے انہیں گھیر لیا برخلاف ان کے ایماندار بد سے بدتر حالت میں بھی اللہ سے نیک گمان رہتے ہیں ان منافقوں کے دلوں کے خیالات یہ تھے کہ اگر ہمارا کچھ بھی بس چلتا تو آج کی موت سے بچ رہتے اور چپ کے چپ کے یوں کہتے بھی تھے زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سخت خوف کے وقت ہمیں تو اس قدر نیند آنے لگی کہ ہماری ٹھوڑیاں سینوں سے لگ گئیں میں نے اپنی اسی حالت میں معتب ابن قشیر کے الفاظ سنے کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ ہوتے اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں تو مقدرات اللہ میں مرنے کا وقت نہیں ٹلتا گو تم گھروں میں ہوتے لیکن پھر بھی جن پر یہاں کٹنا لکھا جا چکا تھا وہ گھروں کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوتے اور یہاں میدان میں آ ڈٹتے اور اللہ کا لکھا پورا اترتا یہ وقت اس لیے تھا کہ اللہ تمہارے دلوں کے ارادوں اور تمہارے مخفی بھیدوں کو ظاہر کر دیں اس آزمائے سے بھلے اور برے نیک اور بد میں تمیز ہو گئی اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھیدوں اور ارادوں سے پوری طرح واقف ہیں انہوں نے اس ذرہ سے واقع سے منافقوں کو ظاہر کر دیا اور مسلمانوں کا بھی ظاہری امتحان ہو گیا اب سچے مسلمانوں کی لغزش کا بیان ہو رہا ہے جو انسانی کمزوری کی وجہ سے ان سے سرزد ہوئی اللہ فرماتے ہیں یہ لغزش ان سے شیطان نے کرا دی اور دراصل یہ ان کے عمل کا نتیجہ تھا نہ یہ فرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے نہ ان کے قدم اکھڑتے انہیں اللہ تعالیٰ معذور جانتے ہیں اور ان سے اللہ نے درگزر فرما لیا اور ان کی خطا کو معاف کر دیا اللہ کا کام ہی تجاوز کرنا بخشنا معاف فرمانا حلم اور بردباری، برتنا تحمل اور افو کرنا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کی دغزش کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا بخلاف فرابیوں کے بدعقیدے کے مسند احمد میں ہے کہ ولید بن اقبا رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عن سے کہا آخر تم امیر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے اس قدر کیوں بگڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ان سے کہہ دو کہ میں نے احد والے دن فرار نہیں کیا بدر کے غزبے میں غیر حاضر نہیں رہا اور نہ سنت عمر ترک کی ولید نے جا کر عثمان رضی اللہ عنہ سے واقعہ بیان کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے عہد یعنی والے دن کی اس نگزش سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا پھر جس خطا کو اللہ نے معاف کر دیا اس پر آر دلانا کیسا بدر والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیماداری میں مصروف تھا یہاں تک کہ وہ اسی بیماری میں فوت ہو گئیں چنانچہ مجھے رسول اللہ نے مال غنیمت میں سے پورا حصہ دیا اور ظاہر ہے کہ حصہ انہیں ملتا ہے جو موجود ہوں بس حکمر میری موجودگی ثابت ہوئی رہی سنت عمر رضی اللہ عنہ تو اس کی طاقت نہ مجھ میں ہے نہ عبد الرحمٰن میں جاؤ انہیں یہ جواب بھی پہنچا دو یہ روایت مصرد احمد اور تبرانی وغیرہ کی ہے